بلبش اور بے شک ہمارے فرشتے رسل سے مراد فرشتے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ سلام کے پاس بشارت لے کر آئے قولو سلامن انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو قل سلامن ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان پر سلام کیا یعنی فرشتوں نے سلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے کئی دن گزر گئے تھے کوئی مہمان نہیں آیا تھا تو آپ اپنے گھر کے چاروں دروازے کھول کر کبھی مشرق کی طرف دیکھتے کبھی مغرب کی طرف کبھی شمال کبھی جنوب کی طرف دو دو میل تک آپ نے سفر کیا لیکن کوئی مہمان آپ کو کئی دن سے ملا نہیں تھا اور آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے آپ اکثر کھانا مہمان ہی کے ساتھ تناول فرمایا کرتے ہیں تو فرشتے آئے تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ مہمان آ گئے کیونکہ فرشتے انسانی شکل میں تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اس طرف نہ گئی کہ یہ فرشتے ہیں فوراً آپ ان کو بٹھا کر حضرت سارا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میرے مہمان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلط و سلام کہ یہاں گائے بہت زیادہ تھیں تو آپ نے فوراً ایک بچھڑا اسے بھوننے کے لیے رکھا اور اسے یعنی ذبح کرنے کے بعد بھننے کے بعد ان فرشتوں کے سامنے کھانا کھانے کے لیے ان کے سامنے پیش کر دیا محسن فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی سنت جو ہے وہ گائے کا گوشت کھانا ہے تو اگر کوئی گائے کا گوشت کھائے اور یہ نیت کر لے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے لیے کھا رہا ہوں تو بائی سے ثواب ہے مگر آپ جانتے ہیں ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ فی یہ زمانہ گائے کا گوشت جو نقصان کرتا ہے اس کی اور بھی وجوہات ہیں کہ وہ گائے کو تندرست کرنے کے لیے کئی انجیکشن لگائے جاتے ہیں ان کی خوراک کے اندر ایسا کیمیکل ملایا جاتا ہے اور جو چارہ بنتا ہے اس میں ایسی خات اس میں ڈالی جاتی ہے جس کے اثرات ہیں گوشت پر جو نقصان کرتا ہے ورنہ گائے کا گوشت جو ہے وہ اگر حد سے بڑھ کر نہ کھایا جائے اور ایک لمٹ میں کھایا جائے تو وہ نقصان نہیں کرتا کون سلام ان آپ نے کہا تم پر بھی سلام ہو فما لبیسا فورنجیز ایجل کے معنی بچھڑا حنیز مانے بھنا ہوا ماں بھنا ہوا بچھڑا لے آئے ہوں پھر جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو لا تو سرو کہ وہ اس کی طرف نہیں بڑھتے اور یہ فرشتے کھانا نہیں کھا رہے نہ رہم تو آپ نے ان فرشتوں کو اجنبی تصور کیا کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا کہ کوئی اگر دشمنی کے لیے آئے تو کسی کا نمک نہیں کھاتا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ شاید ایسا تو نہیں کہ میرے دشمن ہو اور یہ کھانا نہیں کھاتے تو کیا وجہ ہے کہ یہ ہاتھ نہیں بڑھاتے وہ آؤ جیسا مینیفا اور انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کیونکہ ابھی تک آپ کی توجہ اس طرف نہ گئی تھی کہ یہ فرشتے ہیں کالو وہ فرشتے بولے لا تخف آپ خوف نہ کریں اِنَّا اُرْسِلْنَا الٰى قَوْمِ لُوت بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم لُوت کی طرف وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ حضرت عبرہیم علیہ السلام کی زوجہ وہ کھڑی تھی فضاحقت وہ حس پڑی فبشرناہ بِعِزْحَاق پس ہم نے اس خاتون کو حضرت سارہ کو اسحاق علیہ سلام کی خوشخبری سنائی حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو ہوئے چودہ سال گزر گئے تھے لیکن حضرت سارہ کے یہاں اولاد نہیں تھی اسحاق یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یاقوب علیہ السلام کی بھی بشارت عطا فرمائی کہ یاقوب علیہ السلام آپ کے پوتے ہوں گے اساق علیہ السلام کے بیٹے تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے علت حضرت سارا بولی یا ویلتا لتا تعجب ہے یا ویلتا لتا تعجب کے لیے ہے آ حمز زبر ہے کیا میں جنوں گی کیا میرے یہاں اولاد ہوگی وہ انعجوز حالانکہ میں تو بانجھ ہوں وہ ہادہ بالی شیخان اور یہ میرے شوہر ذگیف ہو گئے ہیں یعنی حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال سے اوپر تھی بعض مفسرین نے فرمایا حضرت سارہ کی عمر نائنٹی سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال اس عمر میں بھی اولاد ہوگی ان نہ عجیب بے شک یہ چیز تو ضرور عجیب ہے اللہ کی قدرت سے کوئی بڑی نہیں مگر انسان کو حیرت تو ہوتی ہے قالو وہ بولے اتا من امر اللہ کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں رحمت اللہ ہی اللہ کی رحمت ہے وہ برکات ہو اور اس کی برکتیں ہیں علیکم کم آخل اے گھر والوں تم سب پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں ان حمید مجید بے شک وہی تعریف کا مستحق ہے مجید ہے بلند و بالا ہے عظمت والا ہے فَلَمَّا محب عن ابراہیم رو پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا وہ جا اتہ بش اور ان کے پاس بشارت آ گئی اور یہ گفتگو اختتام پذیر ہوئی یو جا دون فی قومی قوم لوت علیہ السلام کے بارے میں وہ ہم سے بحث کرنے لگے ہم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے فرشتوں سے فرشتوں سے کہنے لگے یہ بتاؤ تم قومی لوت پر کیوں آئے ہو؟ ان کا عذاب دینے کے لیے تو کہا کہ کیا تم انہیں عذاب دو گے گو کہ ان میں مومنین بھی ہیں حضرت لوت علیہ السلام بھی ہیں تو فرشتوں نے کہا کہ ہم حضرت لوت علیہ السلام اور مومنین پر عذاب نہیں دیں گے وہ تو عذاب سے بچ جائیں گے باقی جو ظالم ہیں ان پر عذاب آئے گا تو آپ اللہ تعالی کی جناب میں دعا کرنے لگے اور یہ کہنے لگے اے پروردگار تو کرم فرما دے تو انہیں اور مہلت دے دے ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام للیمن ضرور حلیم تھے بردبار بار تھے اواہ منیب اواہن آہیں بھرنے والا منیب اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا تو آپ بہت نرم دل تھے بعض ایسے نرم دل ہوتے ہیں کہ کسی کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صاحبی نرسیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بکری زبا ہوتی ہے تو مجھ سے نہیں دیکھا جاتا میں اس حالت میں تڑپتا ہوا اسے دیکھ نہیں سکتا تو آپ نے فرما یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تیرے دل کو نرم فرمایا اس پر ذمن ارض کرتا ہوں کہ ہمیں یہ ضرور حکم دیا گیا کہ مستحب ہے کہ جب ہماری قربانی ہو تو ہم وہاں پر کھڑے رہیں کہ انسان کو ثواب زیادہ ملتا ہے لیکن قربانی کے پاس کھڑے رہنا یہ تفریح کے لیے یا مزہ لینے کے لیے نہیں ہمارے یہاں لوگ اونٹ دیکھنے جاتے ہیں گائے کو زبا ہو رہی ہے تو وہاں دیکھنے جاتے ہیں میں ذالک اس پر ہستے بھی ہیں تفریح بھی لیتے ہیں اور ان کو زیادہ مزہ اس پر آتا ہے جب جانور زیادہ تڑپے اور بڑی مشکل سے ذبح ہو تو انہیں بڑا مزہ آتا ہے یہ بڑی سخت دلی ہے کہ کسی کی جان جا رہی ہو اور وہ تڑپ رہا ہو اور انسان خوشی محسوس کرے ہم تو قربانی کے مقام پر اس لیے کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہاں درس عبرت ہے موت کا درس ہے ہمارے لیے جذبہ قربانی کا درس ہے کوئی مزہ اور تفریح لینے کا یہ مقام نہیں ہے یا ابراہیم اے ابراہیم آرج آپ آب ایراض کیجئے ان ہاذا اس معاملے سے ایراض کیجئے یعنی آپ اس پر توجہ نہ دیں اس کا ذکر نہ کریں آپ اس کے بارے میں دعا نہ کریں ان قد جاء امر بے شک آپ کے رب کا حکم آ گیا یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے جو ٹل نہیں سکتی یہ تقدیر کی وہ قسم ہے کہ جو کبھی ٹلتی نہیں ہے آپ اس کے بارے میں دعا نہ کریں کیونکہ اس قوم کو بہت مہلت دے دی گئی اب ان کے لیے عذاب لکھ دیا گیا ہے وہ ان نہم آتی عذاب غیر مردود اور بے شک ان کے پاس وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹے گا نہیں رکے گا نہیں ضرور آئے گا علم جات رسولا لوت اب فرن مجید فقان حمید یہ بیان کرتا ہے کہ لوت علیہ السلام کی قوم جن پر عذاب آیا وہ کس قدر حد سے بڑھ گئے تھے ان کی حد سے بڑی ہوئی کیفیات بتائی گئیں اور جب ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس آئے انسانی صورت میں خوبصورت لڑکوں کی صورت میں سی ابیہم اس زمانے میں رواج تھا آج بھی دیہاتوں میں رواج ہے بعض جگہوں پر کہ مہمان آتے ہیں وہ مہمان نوازی کرتے ہیں مسافروں کو کھلاتے ہیں تو حضرت لوت علیہ السلاۃ وسلام کی اس بستی میں لوگوں کو دور دور پتا تھا کہ حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کے یہاں مہمان آ کر ٹھیرتے ہیں اور آپ مہمان نواز ہیں تو کوئی بھی مسافر اگر اس بستی سے گزرتا تو وہ لط علیہ صلاح وسلام کے گھر آ جاتا تو حضرت لوت علیہ صلاۃ وسلام کی توجہ اس طرف نہ گئی یہ فرشتے تو آپ ڈر گئے سی اب ہیم ان کے سبب آپ ڈر گئے اور آپ کو یہ ڈر لگا کہ یہ مہمان ہیں اور میری قوم گناہ کی طرف وہ بہت زیادہ جری ہے وَضَاقَ بِهِمْ ابھی اور ان فرشتوں کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہو گیا یعنی آپ پریشان ہو گئے وہ اور آپ نے کہا ہادہ یومن عصیب آج کا دن تو بڑا ہی سخت دن ہے آپ نے دروازے بند کر لیے کھڑکیاں بند کر لیں اور دروازوں کو مضبوط کر لیا اور گھر والوں کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ کوئی باہر اطلاع نہ دے تو حضرت لوت علیہ السلام کی ایک زوجہ منافقہ تھی تو یہ بھاگی بھاگی گئی اور قوم کو جا کر اس نے یہ ساری باتیں بتا دیں دی وہ جائے قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آئی یو راہو دوڑتے ہوئے آئے خوشیاں مناتے ہوئے آئے الہی اس کی طرف یہ نکاح نہیں کرتے تھے جو آج یورپ اس پر زور دیتا ہے کہ مرد مرد سے نکاح کرے عورت عورت سے نکاح کرے تو ان کے ہاں عورت عورت سے تو شادی نہیں کرتی تھی لیکن یہ مرد مرد سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ومین قبل اور اس سے پہلے تانو یا السیئات وہ بہت ہی برے کام کیا کرتے تھے خالا یا قومی جب وہ دروازہ توڑنے لگے اور کہا کہ آپ بیچ میں سے جائیے ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنے دیں تو آپ نے فرمایا اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کرو جو جائز ہے وہ کام کرو وہ تمہارے لیے نکاح کرنا یہ تمہارے لیے جائز رکھا گیا لیکن آپ کی قوم اس قدر گناہوں میں مبتلا ہو گئی تھی کہ وہ نکاح ہی نہیں کرتے تھے آج بھی یورپ میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ نکاح نہیں کرتے اور مرد مرد کے ساتھ رہتا ہے عورت عورت کے ساتھ رہتی ہے قانونی انہیں تحفظ بھی حاصل ہے اور پاکستان میں بھی وہ یہی کوششیں کر رہے ہیں اللہ پاکستان کو اور عالم اسلام کو ان کی سازشوں سے محفوظ فرمائے <سؤال> <سؤال> قوم یا قومی کہا میری قوم, <قوم>, <قوم>, <قوم>, <قوم> بناتی یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں تو قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو اور یہ گناہ نہ کرو حن اتحر الکم یہ نکاح کرنا تمہارے لیے خوب پاکیزہ ہے جائز ہے تو ایک جائز کام کو چھوڑ کر حرام میں کیوں مبتلا ہوتے ہو فتق اللہ پس اللہ سے ڈرو بولا تف ز تم مجھے رسوا نہ کرو فی دو فی میرے مہمانوں کے سامنے میرے مہمانوں کے معاملے میں الئی سمین کم رجول کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے کسی میں عقل نہیں جو انہیں سمجھائے کالو وہ بولے لقد علنتا بے شک آپ جانتے ہیں ماں لنا پی بنا پی کا آپ کی قوم کی بیٹیوں میں ہمیں کوئی حاجت نہیں آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں نکاح کی اور عورتوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہمیں تو یہی گناہ کرنا ہے وہ ان اور بے شک آپ لتا ضرور جانتے ہیں ما نوریدو ہم کیا چاہتے ہیں آپ بتائیے جس یورپ کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں کیا قرآن کی یہ آیتیں یورپ کی پوری تہذیب کو رد نہیں کرتے کیا قرآن بے حیائی کرنے والوں کو درس نہیں دے رہا کہ جو بے حیائی کرتے ہیں بے حیائی عام کرتے ہیں ان کے لیے تباہی بربادی ہے تو ہم ایسے بے حیات اور گندے لوگوں کی تہذیب اور ان کے فیشن کو کیوں اپناتے ہیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج متعارف آپ کی صحابیات اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم اور ان رسم و رواج پر ان کی سنتوں پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے فیشن کے مطابق لباس کی کٹنگ ہم چینج کرتے رہتے ہیں ایک ہی لباس رکھیں سنتوں بھرا لباس جو سدا باہر فیشن ہے اور یہ لباس انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کام آئے گا قبر و آخرت میں بھی کام آئے گا اور انشاءاللہ یہ سنتوں بھرا لباس ہمیں جنت میں بھی لے جائے گا ٹی وی پر مختلف قسم کے فیشن شو دکھائے جاتے ہیں اور ہماری خواتین بلکہ اب تو یہ بھی سنا ہے کہ درزیوں کے پاس جاتی ہیں تو فیشن کے میگزین آتے ہیں وہ میگزین دیے جاتے ہیں کہ یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے اس کے مطابق ہمیں کپڑے سی کر دیں اب چاہے وہ شریعت کے مطابق ہو یا شریعت کے خلاف ہو چاہے وہ اس کے اندر کوئی مسلمان خاتون لگتی ہو چاہے عیسائی لگتی ہو چاہے یہودی لگتی ہو چاہے ہندو لگتی ہو ہماری مسلمان عورتوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالی ہمیں اقلی سلیم عطا فرمائے فرمایا کم کو او رکن شدید تو کاش آپ کہتے ہیں میرے پاس قوت ہوتی تو تمہیں جواب دیتا ساری قوم گمراہ ہے ہم چند مسلمان ہیں یا میری طاقت ہوتی تو کسی مضبوط پلر کی طرف میں پناہ لے لیتا کیونکہ وہ دروازہ توڑ رہے تھے خالو یا تو فرشتوں نے کا اے لو علیہ السلام آپ ہماری طرف توجہ کریں ان نہ رسول و ربی کا بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں لَنْ يَسْلُوا إِلَيْكَ وہ ہرگز آپ کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے فَأَسْلِ بِأَغْلِكَ بِقِطْعِم مِنَ الْلَيْلِ آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہو جائیے گا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ آحَدُن اور کوئی بھی آپ میں سے پیشے مڑھ کر نہ دیکھیں اِلَّمْ رَعَتَكْ مگر آپ کی یہ بیوی جو منافقہ ہے یہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی اور یہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گی ان نہ ہو مصیبہ ماں ہوں اور اس عورت کو وہی مصیبت پہنچے گی جو آپ کی قوم کو مصیبت پہنچے گی ان موعدہم الصبح ہوں بے شک ان کے لیے عذاب کا وعدہ صبح کا وعدہ ہے ابھی رات گزرنے دیں صبح عذاب آئے گا تو حضرت لوت علیہ سلاط وسلام ان کی حرکتوں سے اس قدر تنگ تھے آپ نے فرمایا کہ صبح عذاب آئے گا ابھی نہیں آئے گا تو کہنے لگے فرشتے علیہ السبح بھی قریب کا صبح قریب نہیں ہے بس صبح عذاب آ جائے گا یہ رات کی مہلت اس لیے تاکہ آپ اپنے مومنین ساتھیوں کو لے کر روانہ ہو جائیے آپ نے دروازہ کھول دیا پوری قوم گھر میں داخل ہوئی زور سے جبریل امین نے اپنا پر ایک اس قوم کی طرف بڑھایا تو سب نابینا ہو گئے ان کی آنکھیں مٹ گئیں اور یہ ٹٹولتے ٹٹولتے گھر سے باہر نکلے اور شور مچانے لگے کہ حضرت لط علیہ السلام کے یہاں جو مہمان ہیں وہ تو جادوگر ہیں انہوں نے ہمیں بالکل اندھا بنا دیا اور ہماری آنکھیں انہوں نے سلط کر لی پلم امرونا پھر جب ہمارا عذاب آیا جا النا علی ہم نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا وہ ام تو علیحا خجا گوتم من سجی لم مسلسل پتھر کے کنکر ان پر مارے اس کی بارش ہم نے برسائی مسو متن عند ربک آپ کے رب کی طرف سے وہ پتھر مسا تھے یعنی اس پر ہر مرنے والے کا نام لکھا تھا نشان زدہ تھے وما والی اور ظالموں سے یہ عذاب دور نہیں ہے ظالم تباہ ہوئے عبرت ہے گناہگاروں کے لیے عبرت ہے بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے مفسرین فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے ان پانچ بستیوں کو نیچے سے زمین کو اٹھایا یہ زمین کا خطہ آپ نے اپنے پرو پر لیا اور اسے اوپر لے گئے اوپر لے کر آسمان دنیا تک لے گئے اور پھر آپ نے اس کو الٹ دیا اس طرح یہ بستیاں ہلاک کی گئیں اور زمانہ جاہلیت میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جب اعلان ربوت کیا تو قوم لوت کی بستیاں موجود تھیں اور ان میں ہر چیز الٹی تھی مکان ہے تو وہ بھی الٹا چھت نیچے اور فرش اوپر تو یہ قرآن مجید فوقان حمید کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسی خندرات آج بھی موجود ہیں کہ جن خدرات میں جائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گھر الٹے ہیں کہ نیچے چھت ہے اور اوپر جو ہے یہ فرش ہے کیونکہ دروازوں سے اور کھڑکیوں سے یہ محسوس ہوتا ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ کئی ایسی بستیاں ہیں کہ جن پر ریت کا طوفان بھی آیا سیلاب بھی آیا اور کئی بستیوں کو الٹ بھی دیا گیا اللہ تبارہ و تعالی اپنے غذب سے اور عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اس کی نافرمانی کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے